الحمد الحمدللہ وکفاؤ السلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وآصحابه الذین اوفوا وعہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیل الخلائق بعد الانبیاء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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الصوم لي وانا اجزي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب المین دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایکت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کے اندر روزے کی فرضیت اور فضیلت کا ذکر ہے فرمایا کتب علی کمسیام و کما کتبہ الزین قبل قوم لاء دت اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ل تک فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی ہو جاؤ جو آپ کے سامنے روایت تلاوت کی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی داضل ہوئے ہوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ روزے دار شخص کا روزہ خالص میرے لیے ہی ہے اور اس کا اجر میں اپنی جانب سے خصوصی طور پر عطا کروں گا رمضان کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہیں ایسے ہی رمضان کے روزے بھی ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہیں شروع میں روزے ایام بیز کے اور اس طرح روزے فرض رہے ہیں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ایام بیس کے روزے جو تیرھویں چودھویں پندرہیں کا روزہ تھا اس کو نفل کا درجہ دے دیا گیا ہے پورے رمضان کے مہینے کے روزے یہ ہر مسلمان آقل بالک بالغ کے اوپر فرض ہیں غلام ہو یا آزاد ہو اس پر بھی فرض ہے مرد ہو یا عورت ہو اس پر بھی فرض ہیں عاقل بالغ مسلمان البتہ سفر شرعی ہو تو اس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بعد میں اس کو قضا کیا جائے گا سفر شریح جو اڑتالیس میل یا اس سے زیادہ کہ ہو نماز میں بھی رخصت ہوتی ہے اور روزے میں بھی رخصت ہے نماز میں رخصت پر عمل کرنا لازم ہے سفر شریع میں سفر شریع میں جو چار فرض دو فرض پڑھنے کا حکم ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے غلطی سے چار پڑھ لیے تو ہو جائیں گے لیکن اصل یہی ہے کہ دو پڑھے لیکن روزے سے متعلق روزہ مسافر کو نہ رکھنے کی اجازت ہے نہ رکھنا لازم جیسے نماز میں رخصت پر عمل کرنا لازم تھا اس پر لازم نہیں گنجائش ہے مسافر روزہ نہ رکھے اسے کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے گا اگر روزہ رکھے گا تو نہ رکھے گنہگار نہیں ہے بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے گا یہی بات مریض کی ہے البتہ روزہ مسافر جو ہے اس کے لیے اس وقت گنجائش ہے کہ اس کی شہری حالت سفر میں ہو مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے میں قضاء کر لے گا بشرط کے مسافر کی شہری حالت سفر میں ہو ایک شخص اسلام آباد کا ہے اور وہ شہری اسلام آباد میں کر رہا ہے یہیں کا رہائشی ہے آٹھ بجے اس کا سفر شروع ہونا ہے جو کراچی جائے گا باہر کے ملک میں جائے گا لاہور جائے گا آٹھ بجے سفر شروع ہوگا تو یہ شخص یہ سمجھے کہ دن کو میں نے سفر کرنا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہوں نہیں کیونکہ اس کی شہری حالت اقامت میں ہو رہی ہے یہ شخص شہری کے ٹائم پر اپنے گھر ہے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے بے شک دن کو سفر پہ جانا ہے سفر کے دوران میں اگر مشکل پیش آ گئی بےوش ہونے والا ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے گناگار نہیں ہے روزہ توڑ سکتا ہے گناگار نہیں ہے لیکن شہری اس کی حالت اقامت میں تھی روزہ رکھنا ضروری تھا اگر شہری اس کی حالت سفر میں ہو جا رہا ہے کراچی اور شہری اس کی ہو رہی ہے لاہور میں تو ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اجازت ہے کہ وہ سوچ لے دیکھ لے کہ میرے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے میں پوری طریقے سے اس پر عمل کر سکتا ہوں طاقت ہے تو روزہ رکھ لے نہیں رکھ رکھ سکتا تو نہ رکھے جب کہ سفر کی حالت میں اس کی سہری ہو رہی ہے يَا يَا مِن <سؤال> روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور یہ تمہارے ساتھ کوئی خصوصی بات نہیں یعنی جبر تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے فرق تھا بعد لحاظ سے ان کے اوپر روزے کچھ سخت بھی تھے بات تک بھی کرنے کی بعض دفعہ اجازت نہیں تھی فلاں انسیہ اس امت کے اوپر روزے پورے ایک مہینے کے فرض کیے, کیے گئے ہیں تسلسل کے ساتھ لعلکم تتکون کیوں فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرنے کے لیے متقی بننے کے کی کی لیے ضروری, ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو, جو قوت, جو قوت حیوانی, حیوانی ہے شہوانی خیالات خلور خلوری خلوری وہ کمزور ہو جائیں دب جائیں شہوانی خیالات حیوانی قوت یہ دبتی ہے جب انسان کے اندر جسمانی طاقت میں ذوف آتا ہے اور جسمانی طاقت میں ذوف یہ ایک دو دن چار دن ایک ہفتہ روزہ رکھنے سے نہیں آتا تسلسل کے ساتھ جب پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے تو وہ قوت حیوانی یا مغلوب ہوتی ہے اور روحانی قوت اس کی جوان ہوتی ہے عروج پکڑتی ہے تقوی کی طرف یہ شخص چل پڑتا ہے جب تک انسان کا نفس مغلوب نہ ہو اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا نفس انسان کو غلط کاری کی طرف لے کے جاتا ہے دعوت دیتا ہے ترغیب دیتا ہے اور یہ فنا نہیں ہوتا یہ بہت آخری درجہ ہے خواہش نفس جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے دب جاتا ہے مغلوب ہوتا ہے فنا نہیں ہوتا بہت مدت اور ریاضت کی بات کی بات ہے ساٹھ سالہ شخص ہو ستر سالہ شخص بے شک بڑھاپے میں نفسانی خیالات اس کے ساتھ بھی متعلق رہیں گے بے شک وہ گناہ کی طرف نہ جا سکے نہ کر سکے نفسانی خیالات کو دور کرنا اور نورانی خیالات کا اپنے دل میں لانا اس کے لیے نفس کا مغلوب ہونا ضروری ہے ی مغلوب ہونے میں ذکر بھی داخل ہے تلاوت بھی داخل ہے نماز بھی داخل ہے صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور سب سے زیادہ مؤثر جو نفس کو مغلوب کرنے والی چیز ہے وہ روزہ ہے اور تسلسل سے روزہ اس لیے پورے ایک مہینہ روزہ فرض کیا گیا ہے اور ایک مجاہدہ ہے مجاہدے, مجاہدے, مجاہدے, مجاہدے سے گزرنے کے بعد پھر, پھر انسان نورانیت کی طرف آتا ہے پہلے حصہ رحمت دوسرا, دوسرا مقفرت تیسرا جہنم کے چھٹکارا قرار دیا حدیث میں اور آخری اشرے میں اعتکاب کو سنت موقع قرار دیا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے والے بیس دنوں میں جائز بھی تھی <مترجم> افطاری <سلام> کے بعد رات کو وغیرہ <سلام> رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاب شخص بیٹھ رہا ہے اس کے لیے وہ جائز چیزیں بھی ناجائز قرار دے دی گئی وہ تبتل تبتل سب چیز سے کٹ کٹ کر اس دواجی زندگی سے بھی اور مسجد میں مسجد آ کے بیٹھنا ہے یہ ریاضت کا اعلی درجہ, درجہ ہے درجہ پہلے کسی حد تک نفس مغلوب ہوا, ہوا, درجہ ہوا, درجہ اور ہوا, ہوا اور اب اس کو بالکل ہی بیوی سے جدا کر کے دل دل دل دل دل دل دل دل بیٹھو اور مسجد میں بیٹھو ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیز کیوں ہے لعلکم القو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ متقی اس وقت تک شخص نہیں ہو سکتا یہ درجے ہیں متقی کے پہلا درجہ تو متقی کا یہ ہے کہ وہ احکام کو بجا لاتا ہے اوامر کو بجا لاتا ہے نواحی سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے یہ پہلا درجہ ہے متقی کا دوسرا درجہ ہے اوامر کو بجا لاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے مستحبات حبن سے مشتق ہے اللہ کا محبوب بنتا ہے لازم نہیں ہے مستحبات لازم نہیں ہوتے لیکن اللہ کا مقرب بننے کے لیے یہ بہت کارآمد ہوتے ہیں مستحبات تیسری چرجہ متقی کہ وہ شخص گناہوں سے بچتا ہے عوامر کو بجا لا رہا ہے مستحبات کو بجا لا رہا ہے اور خلاف اولا چیزوں مکرو سے خلاف اولا چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تیسرا درجہ چوتھا درجہ یہی کام کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے حکام عوامر کو بجا لا رہا ہے مستحبات کو بجا لا رہا ہے مکروحات سے بھی بچ رہا ہے اور اس کا اکثر حصہ ذکر الہی میں مصروف ہے استغفار میں ذکر میں جب انسان ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے عادت ڈالنی پڑتی ہے یاد کر کے ذکر کرنا ہے ایک مجاہدے کے بعد پھر انسان کی یہ فطرت بن جاتی ہے اس کا قلب ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے بظاہر وہ شخص بات کرتا ہے ہمارے ساتھ لیکن اس کا دل ذکر الہی میں جاری ہوتا ہے یہ چوتھا درجہ ہے تقوی کا پانچواں درجہ تقوی کا وہ ہے کہ اللہ والے بندے اپنی نیکی کے اوپر بھی استغفار کرنے لگ جاتے ہیں گناہوں پر تو استغفار ہے ہی مکرو ہاتھ سے بھی بچ رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں اوامر بجال آ رہے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں پورے طریقے سے اجتناب ہے لیکن یہ اس درجے میں للہیت میں ہے کہ یہ اپنی عبادت ان کا تو اکثر حصہ عبادت میں گزر رہا ہے یہ اپنی عبادت کے اوپر بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کما حق تیری عبادت نہیں ہو سکتی یہ تصور پر بھی جو گناہ کا تصور اور خیال آ جائے اس کے اوپر بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں دوستو تصور اور خیالات کے بارے میں ساتھی پوچھتے ہیں جی برے خیالات آتے ہیں برے خیالات یہ دو طرح کی چیزیں ہیں للہ ان تبدو معافی انفسکم اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو خیالات لا رہے ہو لا رہے, لا رہے. تم خیالات لا رہے ہو لا رہے, لا رہے. اور ان برے خیالات کو برے چھپا, رہے چھپا رہے ہو بھی اللہ. بھی اللہ. بھی اللہ. اس پر ہوگا برے خیالات بُرے خود, خود لا رہے ہو سوچ رہے ہو اس گناہ کی طرف جانے کا پروگرام بنا رہے ہو لیکن ہو نہیں رہا گنا کے حالات ایسے سامنے آ اس کا ارادہ پکا, پکا تھا یہ عظم کے درجے, درجے میں مطلب آ جاتی ہے بات مطلق خیال سے آگے ارادے سے آگے گناہ دوسرا خیال ایک بندہ ہے وہ تو ذکر میں ہے نیکی میں ہے گناہوں سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے تلاوت کر رہا ہے کہ اچانک خیال آگے نماز پڑھ رہا ہے تو اچانک خیال آ گیا ہے اس نے خود خیال نہیں لایا خیال آ جاتا ہے جیسے توجہ ہو تو حوض بل اللہ قوت پڑے اور اپنی توجہ کو درست پر لے آئے خود جو خیال آ گیا اس پر مواخذہ نہیں ہے خود خیال آ گیا اس, پر ہے آ گیا ہے اس کا پروگرام نہیں تھا یہ تو عبادت میں ہے یہی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضراتِ صحابہ نے پوچھی کہ حضرت آپ کے پاس تو بیٹھتے ہیں سارا کچھ روشن ہو جاتا ہے بڑا سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے خوب نیکیوں پر دل چاہتا ہے لیکن جب آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو کچھ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کوئی خیالات بھی آ جاتے ہیں یوں بھی ہو جاتا ہے تو فرمایا کیفیات بدلتی رہتی ہیں اگر یہی کیفیت پوری زندگی میں رہے جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے تو پھر تو تم سے بھی آ کر فرشتے مسافہ کریں گے ملیں گے خیالات جو آ جائیں گے تو وہ وہیں آتے ہیں جہاں کوئی چیز ہوتی ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں پر حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے زہر اس کا یہ اس کا یہ کا ارادہ ہے شیطان کا کہ میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے قسم بھی کھاتا ہے تاکید کی بات بھی کرتا ہے لام تاکید بانون تاکید سکیلا قسم کھا کے شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور بضرور ان سب کو میں گمراہ کروں گا لیکن آگے اللہ عبادت لیکن اے میرے رب جو تیرے نیک بندے ہوں گے میرا ان کے اوپر بس نہیں چلتا یہ چودوے پارے کی بات کی بات دوسرے مقام پہ چودوے میں ہی فرمایا انتان سلطان ہو اللہ مشرقل مشرقن شیتان کی دوستی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو شیطان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں دوستی جانب سے ہوتی ہے دوستو ایک سائڈ سے دوستی نہیں ہوتی کوئی شخص دوسرے سے دوستی لگانا چاہتا ہے یہ نہیں لگانا چاہتا نہیں بے شک سفارشیں کراتا رہے اپنے بڑے افسر سے بھی کرواتا رہے جب یہ نہیں دوستی کرنا چاہتا کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تو دوستی جان سے ہوتی ہے شیطان انہی کو اپنے پروگراموں میں لگا دیتا ہے جو شیطان کی دوستی میں آ جاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے انما علی سلطان ہو جو دوستی لگانا چاہتے ہیں شیطان کے ساتھ شیطان کی ان کے ساتھ پھر دوستی, پھر دوستی ہوتی ہے پھر بس چلتا ہے پھر کنٹرول ہوتا ہے پھر اپنے مطابق وہ لگا دیتا ہے جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں رب پر ان کا ایمان اور بھروسہ ہے شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا وہ اپنی دفاعی پوزیشن کر کے بیٹھے ہیں ہر دشمن سے بچنے کا دفاعی نظام ہوتا ہے اپنے اس نفس اور شیطان کے دشمن کا جو دفاعی نظام ہے وہ ایمان کی قوت ہے امال سال ہیں چار دشمن چار ایک زہری دشمن یہود و نسارا دشمن عام کافر اور یہود و تیسرا ہے انسان چوتھا چوتھا یہ دشمن ہیں لیکن اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے یہ دو ہیں شیطان اور انسان کا نفس شیطان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یجری کمجر شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے پھر یہی تو دل کے خیالات اور تصورات اور تخیلات میں مبتلا کر دیتا ہے ان دو کے مقابلے میں یہ دو, دو, دو خطرناک شیطان, دو شیطان خبر خبر دشمن ہیں اور ان دو میں بھی ان دو میں بھی پھر خطرناک دشمن سخت دشمن بڑا دشمن خطرناک دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے تمام غزالی رحمہ اللہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ناسو کلهم ہلکا اللہ العالمون والعالمون کلهم ہلکا اللہ العاملون والعملون کلهم ہلکا اللہ المخلصون والمخلصون آلا خطر نعزی سب انسان ہلاک ہونے والے گئے مگر علم دین جاننے والے بچ جائیں گے فرمایا علم دین جاننے والے بھی ہلاکت میں چلے جائیں گے مگر وہ بچ جائیں گے جنہوں نے علم کے مطابق عمل کیا علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر نیت درست نہ ہوئی اخلاص رخصت ہے اری میں مبتلا ہو گئے ہلاک ہو جائیں گے مگر مخلص بچ جائیں گے جو خالص اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر نیکیاں بجال آ رہے تھے وہ بچ جائیں گے مخلص بچ جائیں گے لیکن وخلصون خطر نازی مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں کہ ہر وقت انہوں نے اپنا دفاعی نظام درست رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایسا میں نیکی کر رہا ہوں اور خیالات آ جائیں کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے اور وہ پونجی ساری لٹ جائے گی تو سب سے خطرناک بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں لیکن باتوں باتوں میں اپنی نیکی لوگوں کو بتا دیتا ہے ماشاء اللہ آج کل رمضان میں صبح اٹھنا ہو جاتا ہے اور تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد ایک پارا بھی پڑھ لیتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے بظاہر تو یہ اچھی بات کر رہا ہے نیکی کا اظہار کہیں ضرورت پیش آئے تو کرنے کی اجازت ہے کہیں ضرورت پیش آ جائے وہاں کرنے کی کوئی خطرہ آ گیا ایسا پھر وہاں نیکی کے اظہار کی اجازت شرن اللہ انی حفیظ اپنے آپ کو عالم بھی بتا رہے ہیں حفیظ بھی بتا رہے ہیں ضرورت پیش آ تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے گما پھرا کے ساتھی اپنے حاجی بھی بیان کر دیتے اپنا عمرہ بھی بیان کر دیتے چار دفعہ کا سفر ہوا اور موضوع ہی نہیں تھا ضرورت ہی نہیں تھی ریاکاری بھی ان کا مقصد نہیں لیکن یہ خطرہ ہے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے نیکی جو ہے یہ جو ارکان اسلام بظاہر ادا کیے جاتے ہیں یہ تو اللہ کا امر ایسا ہے جو تنہائی کی عبادت خلوت کی اصل تو وہی ہے اور اس کو چھپانا ہے ریاقاری نہ ہو جائے والمخلصون حالا خطر ناظیم وہ بڑے خطرے میں ہیں مخلصین بڑے خطرے میں ہیں کہ اگر کسی کو حقیر سمجھ لیا اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھ لیا وہ بادشاہ ہے اس لئے قرآن مجید نے یہ بتایا یا ایہو الناس و انہا خلقناکم من ذکرم بانسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارکو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکو اے لوگو تم ایک مرد و ذہن سے پیدا کیے گئے ہو ایک مرد و ذن سے پیدا کیے, کیے گئے ہو تمہارے ہم نے قبیلے شاخیں شاب یہ بنائے تعارف کے لیے, کے لیے تفاخر کے لیے نہیں تعارف کے لیے تاکہ ایک دوسرے کا محلہ ایک دوسرے کی قوم نسل سے پہچاننے میں آسانی ہو جائے اور رہی بات یہ کہ اعلی کون ہے اکرمکوں ان اللہ کے افقا کون ہے جو آلَقون آلَقون اللہ آلَقون کے نزدیک دار زیادہ متقی اور پرہیزگار <حساس> ہے یہ مخفی ہے یہ معاملہ چھپا ہوا ہے نیکی تو بجا لاتے رہنا ہے گناہوں سے بچتے رہنا ہے لیکن یہ کہنا کہ میں متقی ہوں اور فلانا گناگار ہے یہ نہیں یہ امر مخفی ہے ان اکرم کم ان تم میں مکرم وہ ہے جو اللہ کے ہاں, اللہ ہاں اللہ متقی ہے تو لہذا ریاکاری بھی نہ ہو ریاکاری سے نظام بھی ختم ہو جاتا ہے نیکی ختم ہونے کے علاوہ انسان گناگار ہوتا ہے تو دوستو روزے فرض کیے گئے تاکہ متقی بن جاؤ متقی بننے کے لیے ضروری ہے خواہشات کو لگام دینا اور خواہشات نفس کو لگام دینے کے لیے جہاں اور نیکیاں بجا لانی پڑتی ہیں ریاضت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے سب سے مؤثر چیز وہ ہے رمضان کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے مسلسل روزے رکھنے سے ریاضت یہ مجاہدہ ہے انسان کے خیالات اچھے اور صاف ستھرے <دنیا> ہو جاتے ہیں خیالات جب خیالات اچھے سترے جب انسان انسان اور صاف ستھرے ہو جائیں گے جب یہ مغلوب ہو جائے گا یہ نفس اس نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا اب یہ نفس مغلوب ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی امر مخفی ہے اب کوئی شخص کہے جی روزے فرض کیے گئے ہیں نفس کے مغلوب قوت حیوانی کو مغلوب کرنے کے لیے میری تو ویسی مغلوب ہے یہ اب اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا روزے رکھنا ضروری ہے فائدہ اس کا یہ ہے اللہ کو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ہر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ان کو دن کو کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا بہت سے لوگ کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا بہت سے لوگ رات کی بیداری میں جاگتے رہے نماز پڑھتے رہے سوائے جاگنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا کیوں کہ اس عبادت کی جو روزہ تھا یا اس عبادت کی جو رات کے قیام تھا کما حق کے آداب کو بجا نہیں لا سکتا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے تمام آزار جوارح کا روزہ ہوتا ہے کان کا روزہ آنکھ کا روزہ زبان کا روزہ ہاتھ کا روزہ،, کا روزہ پاؤں کا روزہ یہ سب روزے میں چل رہے ہیں اور پھر کھانا پینا وغیرہ اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے ایک شخص کھانے پینے سے روک رہا ہے ہیبت سے نہیں روک رہا بد نظری سے نہیں روک رہا گانے سننے سے نہیں روک رہا اور طرح طرح کے گناہوں سے نہیں روک رہا تو یہ وہی شخص ہے کہ فرض روزہ تو ادا ہو رہا ہے اس کو فضائل اور جو اس کے اوپر سمراپ نیکیاں ہیں، ان سے یہ معروم ہے کہ ادا کا خیال نہیں کرتا یہی بات رات کی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہو گئی ہیبت ہو گئی کچھ اور ہو گیا تو وہ ریاضت چلی جاتی ہے ہافو اپنی عبادت کی حفاظت کرو عبادت کو آداب کے ساتھ بجا لاؤ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسا گناہ نہ کرو کہ جس سے کہیں وہ عبادت جو کی تھی اس پر جو نیکیاں ملی تھی وہ ضائع نہ ہو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانچ خصوصیات میری امت کے روزے داروں کو عطا کی جاتی ہے سب سے پہلی بات فضیلت کی جو اس امت کو روزے داروں کو عطا کی گئی وہ یہ کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے آداب کا خیال رکھنے سے شام کے وقت خالی پیٹ سے جو میدے سے ہوا آتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کی یہ خالی میدے کی جو ہوا ہے یہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے جو یہ بندہ روزہ رکھ کے خالی پیٹ میں خود بخود بے شک مسواک کرتا رہے مسواک روزے میں کرنا چاہیے منع نہیں ہے بعض رات نے یہ لکھا ہے نہیں نہیں مسواک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بو ختم نہ ہو جائے وہ بو باقی رکھنی ہے وہ بو, بو معدے کی خالق ہے مسواق... تو سپیس نہیں کرنا چاہیے اس میں خطرہ ہے کہ اس اثرات <سجن> نیچے نہ چلے جائے <سجن> مسواک کرنے میں کوئی حرج کرنا چاہیے مسواک میں دس کئی گنا ثواب بڑھ جاتا ہے نمبر دو فرمایا جو چرند پرند ہت کے دریاؤں سمندروں میں مچھلیاں جو بظاہر ان گنتے کوئی نہیں گن سکا دریاؤں کی مچھلیاں سمندروں کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے استغفار دیتا دیتا کرتی رہتی آن ہیں ان کے روزے کی قبولیت کی دعائیں کرتی ہی رہتی ہیں راتی یہ میری امت کی, امت کی فضیلت میری امت کو یہ فضیلت ادا کی گئی دو تیسری چیز کہ روزے داروں کی ہر روز مغفرت کر دی جاتی ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے وغیرہ تو ایک صاحبی نے رض کیا حضور یہ آخری جب تیس پورے ہو جائیں گے تب مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مزدور کو تو جو ہر روز وہ کام کرتا ہے اس کی اجرت ادا کر دی جاتی ہے ہر روز لا تعداد لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے آخری دنوں میں بہت زیادہ کر دی جاتی تین خصوصیات چوتھی خصوصیت جنت کو سوارا جاتا ہے سمارا پورا سال جنت کو سوارا جاتا ہے رمضان شروع ہوتا ہے جنت سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت یہ دعا کرتی ہے کہ اے رب وہ بندے تیرے جو روزہ رکھ رہے ہیں مجھے ان کی رہائش گاہ بنا دے یہ جنت کہتی ہے اور جنت کی ہو کہتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ نکاح کر پانچویں خصوصیت خصوصیت روزے داروں کو جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے فرمایا مرد ہے تو شیاتی جو سرکش بگڑے ہوئے بڑے لیڈر قسم کے جو شیاتی ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو گمراہ نہ کریں اب ذہنوں میں اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان ہمارے ساتھی پڑوسی وغیرہ وہ ہمیں رمضان میں بھی بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں روزے کے لحاظ سے عبادات کے لحاظ سے اور نیکیوں کے اعتبار سے بلکہ اونچے اونچے گانے لگاتے ہیں معلوم ہے تم نے خود سننے دوسروں کو وہ کرتے ہو اپنا شوق دوسروں پر مسلط کرتے ہو تو یہ کیا بات ہے جب سیاطین جکڑے جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں بعض لوگ جو رمضان میں بھی عبادت نہیں کرتے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ رمضان میں لوگوں میں نیکی کا اضافہ محسوس ہوتا ہے نمازوں میں تعداد محسوس ہوتی ہے اور تلاوت میں نظر آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اثرات بھی ہے کہ نماز میں تو مسجد ماشاءاللہ یہ حال بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ ادھر ہی رہتے ہیں نا عام سالوں میں بھی عام گیارہ مہینے میں بھی یہ لوگ ادھر ہی رہتے ہیں نا نہیں کبھی نظر نہیں آئے بڑی مشکل سے ڈیڑھ دو سفے ہوتی ہیں یہ شیاتی کے جکڑنے کا یہ تو ایک عملی مظاہرہ ہے کہ نیک لوگوں کی کسرت نیکی میں کسرت نظر آتی ہے دوسرا جواب یہ کہ جو پھر بھی لوگ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ شاگردی میں یہ لوگوں نے محدثین نے جواب لکھا ہے کہ یہ شاگردی میں اتنا مقام حاصل کر چکے ہیں کہ بعض دبا شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے بہت سارے لوگ امام بخاری کے استادوں کو تو نہیں جانتے امام بخاری کو تو جانتے ہیں امام تریمزی کے استادوں کو نہیں جانتے امام تریم کو جانتے امام ابو ہنیفا رحم اللہ کے استادوں کو نہیں جانتے امام آزم ابو ہنیفا کو جانتے بعض دبا شاگرد اللہ کی عطا ہے نا جی جس کو دے دے دبا شاگرد استاد سے تقوی میں میں میں نیکی میں, علم میں آگے نکل جاتا ہے تو یہ شاگرد بھی اتنے گیارہ مہینوں میں کامل شاگرد رہے ہیں کہ اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے خود آگے نکل مرد یا کو تو جکڑا گیا لیکن دوستی میں جو اتنے آلات ہے یہ انسان کہ یہ خود ہی وہی کارنام کر رہے دل سیاح, رہے دل سیاح دل دل رہے رہے قرآن کہتے ہیں منافقین کی بات ہے یہ مورے لگ جاتی ہیں دل سیاح ہو جاتا ہے گناہ کرتا ہے گنا جب بندہ کرتا ہے پہلے تو منع کرتا رہتا ہے فرشتہ لگ جاتا ہے کسی کی رسائی نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں دل کاشن ہوا دل کس نے چیرنا ہے دل کا آپریشن نہیں ہوتا بائی پاس وہ رش ہو گیا نا اندر شہر کے اندر رش ہو گیا بنایا ہے <writer> سیٹوں میں یوں دل, بن جاتی ہیں دل کو کوئی نہیں چیرتا وہ نظام آخرت کے ساتھ اللہ سے متعلق ہے وہ دل میں اندر سیاہ نکتا لگ جاتا ہے متنبی بھی کہتا ہے محبت وہ کارگر ہوتی ہے جو دل کے اس خاص نقطے میں بیٹھ جائے اور جس نے اس نقطے کے اندر اللہ اور کے رسول کی محبت کو بٹھایا کامیاب وہ ہوا اسی کو تو فرمایا نا کہ تمام چیزوں سے مجھ سے زیادہ پیار ہو تو تب ایمان کامل ہے لائبر ہاتھوں اجمعین تم میں سے کوئی شخص, کوئی شخص کامل ایمان مزید والا مزید نہیں مزید ہو سکتا مزید کامل مزید ایمان مزید والا مزید جب مزید تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ اس کے مقابلے دل میں والدین بچے تمام دنیا دل کے دل مقابلے دل میں زیادہ محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما گنا کرنے سے نقطہ لگا پھر دوسرا لگا پھر تیسرا لگا گنا گناہ کو دعوت دیتا ہے نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے باسوفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی نیکی کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نیکی کی توفیق مل جائے یہ اس کی پہلی نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے اور اللہ علامہ فرمائے گناہ گنا کو دعوت دیتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے بندہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے خواہش پر عمل کرتا جا رہا ہے خواہش پر خواہش عمل کرنے سے خواہش کی جو چاہت ہے کبھی تکمیل پر نہیں پہنچتی خارش کا مریض ہے نا خارش کا مریض خارش کرنے سے خارش کا علاج نہیں ہوگا نیند بہت زیادہ آتی ہے نیند زیادہ کرنے سے نیند کا علاج نہیں ہوگا خارش کرنے سے خارش کا علاج نہیں ہوتا پانی پینے کی مرض ایک لگتی ہے بار بار پانی پینے سے اس کا علاج نہیں ہوتا اس طرح خواہش کی تکمیل سے خالی خواہش شراب نہیں ہوتی آگے بڑھتی آگے بڑھتی ہے ان تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ اس کے زد کی جائے مخالفت کی, مخالفت کی جائے خارش والا مریض ٹھیک ہو جائے گا خارش نہ کرے ورنہ کرتا رہے گا مزہ آتا رہے گا اور گا. خون بھی بہتا رہے گا زخم بڑھتا جائے گا یہی بات گناگار کی ہے کہ جو خواہش نفس کی تکمیل میں لگتا ہے تو آگے بڑھتا جا رہا ہے اپنے آپ کو تباہ ہوتا جا رہا ہے سمجھ رہا ہے مزہ آ رہا ہے مزہ نہیں علاقت میں جا رہا ہے گناہوں کی طرف جو دل چاہتا ہے اس کا جواب اس کا علاج بس اس کے مخالف کرنا ہے یہی تو سواب ہے یہی تو وجہ ہے کہ یہ اشرف المخلوق ہے ہر بندہ ہر انسان وہ اشرف المخلوق نہیں ہے یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جائے جس کے کارنامے جس کا کردار جس کے اعمال ایسے ہوں کہ جس کا خیال اور تصور بھی پاک ہو وہ اشرف المخلوق میں داخل ہے اور فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے ورنہ تو قرآن کہتا ہے اللہ کل انعام جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جائیں تو یہ جانور ہیں پھر خود ہی, خود ہی فرمایا جانور سے بھی ہیں جس جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ خدمت کرتا رہتا ہے بے شک مالک اس پر بھی کرتا رہے وہ اپنی خدمت میں مصروف رہتا ہے یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو بھول چکے تو بات یہ ہے کہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر دوسرا لگ گیا گناہ گناہ کو دعوت دیتا ہے سیائی ہو گئی اب توفیق سلب ہو تفیق تفیق جاتی, بجی بجی تفد تفد جاتی ہے دوستو یہ مبارک دو گھڑیاں ہیں بجی کہ جس میں انسان اپنے آپ کو منور کر سکتا ہے مقرب کر سکتا ہے جناب لبی اے فرمانا تمہارے اوپر تحجت کی نماز لازم کرتا ہوں لازم یہ امام بخاری تو کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے اوپر اب بھی لازم ہے فقہاں کہتے ہیں کہ نہیں تحجت کی نماز اب سنت رہ گئی ہے فرض نہیں رہی پہلے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی وہ فرض رہی لیکن امام بخاری کا رائے یہ ہے احادیث کو جمع کرنے کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی نیک لوگوں کے ذمہ تحجت کی نماز سنت موقع دائے ناغنی ہونا چاہیے فرمایا علیکم بقیام اللیل فینہو دعبت السالخین من قبل کو لوگو تمہارے اوپر تہجد کی نماز لازم ہے اس لیے کہ جب سے دنیا بنی اب تک جتنے نیک لوگ ہیں سب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تحجت پڑھتے رہے اس جماعت میں داخل ہو جاؤ اور دوسری بات کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے متردت گناہوں کو مٹا دیتی ہے مقرب تن نلا کو رب کا مقرب بناتی ہے اور اگلی بات وہ متردت دائے من النفوس انسان کو جانوں سے جو بیماریاں, زیری بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے تحجت کی نماز شفا دے دیتی ہے اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے تو بات یہ ہے دوستو یہ تمام ریاضات اور یہ رمضان کی مبارک کھڑیاں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگو تمہارے اوپر قد شاہر ان مبارک ان تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ انقریب سایا کر رہے ہیں یہ انتیس شابان کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور سایہ اب تو یہ رمضان, رمضان ہے تمہارے رمضان اوپر ایک آب برکتوں آب والے مہینے, برکت آب مہینے آب نے سایا کر دیا ہوا ہے اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو لیلت القدر کی رات ہے خیرم من الف شاہ رہے اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ نفل نماز کا سواب فرض کے درجے میں چل جاتا ہے اور جو شخص فرض ادا کرتا ہے فرض ادا کرتا, کرتا ہے فرمایا ستر گنا اس کے فرض کا جاتا ہے فرمایا یہ سبر کا مہینہ جنت ہے اور یہ صبر کس درجے کا ہے اس لیے اللہ رب العزت بھی روزہ میرے لیے میں جانتا ہوں اس بندے کا روزہ کس درجے کا ہے کتنا ہے, کتنا ہے؟ کتنے اس نے آداب کا وغیرہ خیال رکھا ہے تو اس کے مطابق اجر بھی اس کی حد بندی نہیں جو جو والے لوگ ہیں ان کو ملے گا وہ بغیر حساب کے ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے یہ غم خارگی کا ہمدردی کا مہینہ ہے دوسروں کو خیال کا بھی مہینہ ہے وہ بھوک میں جب بندہ رہتا ہے کسی کا احساس ہو جائے گا کہ بھوکھا رہنے سے کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے پرمیا دوسروں کو افطار کراؤ افطار کرانے والے کی مغفرت ہو جائے گی جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا ثواب بھی ملے گا روزے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی جس کو روزہ افطار کرایا صحابہ نے عرض کیا حضور میں سے تو بعض غریب ہیں افطار ہی نہیں کرا سکتے تو فرمایا آپ نے کہ پانی کے گھونٹ اور لسی کا گھونٹ بھی دے دیا تو اجر مل جائے گا فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو کھانا پینا شراب کر کے کرا دیا وہ میدان حشر میں میں اس کو اپنے حوض سے شراب کروں فرمایا جو شخص اپنے ماتحت پر کام کم کرتا ہے جتنا کام ہوتا ہے جیسے حکومتیں بھی دیکھو نا جی ایک آدھ گھنٹہ دو گھنٹے جلدی چھٹی دے دیتی ہے اسلامی حکومت ہے نظاہر ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں آپ لوگ جو پرائیویٹ ہیں جو ادارے والے لوگ ہیں اپنے اپنے کاروبار ہیں اپنے ماتحت پر جو شخص رمضان میں کام کم کراتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی مفرت کر دیتا ہے جہنم سے ازاد ہو جاتا ہے فرمائے چار کام ایسے ہیں جو لازمی کرنے والے ہیں ایک یہ کہ ورد زیادہ کرو لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور استغفار کا ورد اللہ معاف فرمائے گناہوں کو یہ موقع آچھا ہے اور دوسرا کہ جنت کا سوال اور جہنم سے نجات یہ مانگتے رہو یہ مانگتے رہو. بات یہ ہے دوستو. جس نے روزے اللہ کی رضا کی خاطر لکھے سب گنا معاف ہو جاتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایک جمعہ پڑتا ہے پھر دوسرا جمعہ پڑتا ہے درمیان میں سارے گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں جو شخص ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے اگلے رمضان کو بھی اللہ نے نصیب کرایا اس کو روزے درمیان پورے سال کے اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہا تو باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں گناہ کبیرہ چوری ہوتی ہے قتل ہوتا ہے شراب ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں میں کبیرہ گناہوں کے اوپر بات کر چکا ہوں تو بات یہ فرمائے یہ مکفرہ تمام گناہوں کی معافی کا اور من قام رمضان ایمان وقت ما تقدم جو رات کا قیام کرتا ہے رمضان میں اس کے بھی تمام گنام آف بات یہ ہے کہ تراوی کی بات اور یوں اور یوں ہوتی رہتی ہے بات ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آٹھ تراویوں والا مسئلہ ہے پتہ نہیں وہ بیس والا ہے یا فلاں ہے فلاں میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں اتر جائے سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے نہ آئے تو اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ اس کا شرح صدر نصیب فرمائے ایک جماعت تو ایسی ہے جس نے سرے سے تراویح کا انکار ہی کر دیا ہے ہی کوئی نہیں دوسری جماعت ایسی ہے اس نے مکمل تراویح کا انکار تو نہیں کیا لیکن ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے کو آٹھ پر لے گئے بارہ ہزف ہو گئی اور ایک جماعت, ایک جماعت جو ایک, ایک کثیر جماعت ہے وہ بیس تراویح تراوی کے اوپر ابھی تک جمی ہوئی رو ہے رو اس کو ہٹانے کی کوشش, کی کوشش کی, کی جا رہی ہے اب اللہ کرے استقامت نصیب فرمائے کہ یہ ڈٹی رہے مختصر بات یہ ہے دوستو ہم تک اسلام کیسے پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے حضرات صحابہ کرام انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑے پڑھائے صحابی کی تعریف کیا ہے اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور اس طرح گیا یہ صحابہ کرام انہوں نے زندگیاں وقف کی, زندگی کی زندگی ہیں زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جانے قربان کیے ہیں ہمارے پاس تو ایک گھنٹہ نہیں پر ہوتا اسلام کے لیے ازان اول پر آنے کا حکم ہے نا جی مسجد کے اندر آج کے مسلم کو نہیں ہے کہ ابل کے دن اول کے اوپر ہی مسجد میں آ جائے جنہوں نے اشاروں پر جانوں کے نظرانے دیے جنہوں نے ترغیب دینے پر گھر کے سارے مال لٹا دیے ساری دی زندگیاں وقف کی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت ہے پہلے شاگرد ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دو سال کا دور تھا اور اس میں فتنہ منکرین زکاط کا اٹھا اور پھر ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کا فتنہ اٹھا وہ سنبھل نہیں سکتا اور تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تراویح کے اوپر بات ہوئی کہ کتنی پڑھنی چاہیے کیسے پڑھنی چاہیے جماعت کرانی چاہیے نہیں ہونی چاہیے صرف بڑے صحابہ میں ابو بکر نہیں ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب صحابہ کرام کو مسجد نبی میں جمع کیا گیا ان سے پوچھی گئی بات بھائی نبی کی تراویح کے بارے میں جس جس کے پاس جو علم ہے وہ ہمیں دے دے جو روایات جمع ہوئی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلانے رمضان کو رات کو نکلے تھے ہم بیٹھے تھے آپ نے نے فلانے رمضان کو نکلے تھے آپ نے بیس ترابی پڑی اور کبھی نہیں اس لیے کہ اگر آپ کی معاذمت ہوتی تو یہ فرض کا درجہ ہو جاتا تھا اکثر روایات جب بیس تراویح کی ہوئی حیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر اجماع منعقد کیا اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا اور ابیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق نے مقرر کیا یہ وہ پہلا حافظ قرآن ہے ابیب نے کہا یہ پہلا حافظ قرآن ہے کہ جن کو مسلح رسول پر کھڑے ہو کر بیس تراوی میں پورے قرآن مجید سنانے کی سعادت تسیح ہوئی یہ ابیب نے کہا ہے اس وقت سے لے کر سنتے ہجری تیرا ہجری سے لے کر آج تک شریفین میں بیس ترابی ہوتی ہے اس وقت بھی اشتہار زیادہ مشہور ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل چاروں احمد کے نزدیک بے اتفاق بیس ترابی ہیں جو اس وقت سے لے کر اب تک بیس ترابی ہو رہی ہیں باد میں صدیوں بعد ایک شخص آیا اس کو ایک حدیث بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ خیر القرون میں رہنے والے نبی کے دائیں بائیں اٹھنے بیٹھنے والے ان کو تو حدیث آٹھ تعوی کی نہیں ملی صدیوں بعد کسی کو مل گئی دوستو میں اپنی صلاحیت اور سمجھ کے ساتھ اتنی ہی بات آپ کے سامنے کر سکتا تھا کہ صحابہ علیکم بسنتی بے سنتی و سنت الخلفا راشدین الماہدین ابزو بنوا جسے لوگو تمہارے ذمہ لازم ہے میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت اور ان سنتوں کو اپنے نواجز آخری والی ڈر کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو یہ سنت ہے بیس بھی پورے رمضان میں اور ایک مرتبہ قرآن مجید کا سننا بھی سنت ہے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے کوئی شخص مریض ہے مسافر ہے کوئی اور وجہ ہے شرن اس کو گنجائش ہے لیکن دین میں تحریف تو نہ کرے کہ اس کو <سلام> कٹاتے, کٹاتے کٹاتے کٹاتے آٹھ اور آگے کوئی اور ترقی یافتہ آ جائے اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعوانا خردا گزشتہ جمعہ پر اعلان کیا تھا نیچے چادروں سے متعلق اور وضو خان کے دوسرے کاموں سے تو چادروں سے متعلق ایک ساتھی تیار ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے وہ اپنی نگرانی میں چادریں ڈلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعم بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے دوسرا کام جو ہم نے اینگل وغیرہ اور دیواریں ترس کی ہیں کچھ کام فرش سے متعلق ہے وہ عید کے بعد ہی بہتر ہے پھر رمضان میں روزے ہیں آج کا اجتماعی چندہ جو گزشتہ جمعہ پر کرنا تھا تنخواہوں سے متعلق جو اسی ہزار روپیہ تنخواہیں باقی ہیں اس کے لیے ہوگا سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ پورے سال ہم صرف تنخواہوں کے لیے یا بجلی کے بل کے لیے اعلان کرتے رہتے ہیں مدرسے کے راشن کے لیے جو یہاں طلبہ رہشی تقریباً ایک سو سے کچھ اوپر ہوتے ہیں تینوں ٹائم کھانا پکتا ہے وغیرہ تو کھانے کے لحاظ سے جو زکوٰۃ کی بات آپ از رات رمضان میں جمع کرتے ہیں مدرسے کے لیے جمع کراتے ہیں وہی پورے سال کھانے کے لیے تقریباً استعمال ہوتی ہے آخر میں ایک دو مہینوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی جو زکوٰۃ نکالیں تو اس میں ایک معقول حصہ اپنے اس مدرسے کے لیے بھی ضرور جمع کرائیں تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر طلبہ رمضان میں بھی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں میں رات کو قرآن مجید سناتے ہیں کچھ یہیں پر ہوتے ہیں شام کو وہ بھی واپس آ جاتے ہیں شہری افطاری کا انتظام ادھر ہوتا ہے جو صرف افطاری کرانا چاہیں تو دو اور جو افطاری سہری کھانا وغیرہ سالن روٹی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم پانچ ہزار روپیہ ایک دن کا ہے جو ساتھی اس مد میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو ابھی موقع ہے افطاری کا صرف دو ہزار روپے ہے اور مکمل افطاری بما سحری اور افطاری کھانا پینا وغیرہ کم از کم پانچ ہزار روپے ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعمل بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے Allah اشد اللہ علا اشحد اللہ صلی اللہ و سلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آله واصحابه الذين وفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الاربعه وخير الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فایا وهنا سبحانه و فإن التوحید الرسات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعلیكم بالسنت فإن السنة تهدی الى الیطا ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد وهدا وائيا ق والبدا فإن الببدأ تتحديل الماسا وما اييااصل الل هورس ف زل وغوا وعليكم بالفسان فإن الله يحب المسللين على وإن نفسلا ان تموت حتى تستق مدسكا فتقل الله جبوا في الطلب وتكل ولي فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكمدعون يستجب لكم ان الذينا يستق عن بعدتي سييدخنا جا مداخلين بارك الله لنا وكم في القرآن العظيم وونفنا ائياكم ملايات وذكر الحقيم أستفر اللله غلي ولا قغ زائر المسلمين فاستفرون إن غغ وال الغفور الرحيم الحمد الحمدللہ الحمد و نستعینه و نستغفره و نؤمن بگی و نتوکل علی و نعوذ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا و نشہدو اللہ الہ الا الله وحدہ لا شریکلا و نشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمد عبدہ و و خاتم النبیین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 عثمان رضی اللہ تعالی و اخذوا علی ابن ابی طالب رضی اللہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم من بعد غرض فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اللهم ايد الاسلام والمسلمین اللهم انصر المجاہدین فی عالم الاسلام اللهم ذلل کفراۃ والكافرین ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا جعلک فی م نا عذو ب کم شور گم اللهممل صال الله مع جال توسال ت تجال الحذن صحلة لذا شيد تا عادوا ب بعد الله ررحمكم الله ان الللهأمر ب والسان إتا ازل القرب عن الفشاعي والمن قري والبغ يا تذكرون اذك الله يذكركم ولاذكر الله ختا اع والؤله ظ جل تم همم اكبر والله ياعلم ما تتسنول سفید ہو درمیان میں خلا نہ ہو جس سب میں گنجائش ہو پچھڑے ساتھی کو برا کر خرا پور کریں جی اپنے موبائل فون بند کر لیں جی آج جمعے میں تاخیر ہو گئی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر تاخیر نہیں ہوگی آپ آز رات جلدی آنے کی کوشش کرنے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح قد قامت, قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر میں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوميذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساكه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخل في عبادي وادخل جنتي الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم اللہ الحمد اللہ, اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. والسلام والسلام والسلام رسول محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر جو انعام ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین یار عالمین آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا یا اللہ رمضان میں یا اللہ صحیح معنی میں عبادت کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی تراویح پڑھنے کی اور ذکر و از کار کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کی اس رمضان میں مغفرت ہو جائے گی یا رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کی رمضان المبارک میں مغفرت ہو جائے گی یا اللہ ہماری ہمارے والدین ہمارے اساتذہ عزیز و قارب تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ سب مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما سب پریشان ہاتھ لوگوں کی پریشانیوں رمضان کی برکت سے دور فرما آسانیہ نصیب فرما یا رب العالمین بے اولاد لوگوں کو نیک سالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے یا اللہ اسلام اور والدین کی خدمت کے لیے مفید بنا یا رب العالمین جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما یا رب العالمین رب العالمین امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام کو آپس اس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما اپنا دوست اور دشمن پہچاننے کی صلاحیت نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے فتن سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دین کی سمجھ نصیب فرما اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین جو ساتھی مسجد کے وزو خانے کے چادریں وغیرہ کی شکل میں تعاون کر رہے ہیں یا اللہ خدمت کر رہے ہیں ان کے ستیے کو اس خدمت کو قبول و منظور فرما اور اس کا نعم البدل ان کے کاروبار میں ان کے گھر بار میں ہر طرح کی خیر عافیت کی صورت میں نصیف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالی على خير خلق محمد والی وصابی سجمین برحمتك یا رب